سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حقیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص اور خلیف اجل عاشق صادق میرے مرشد ثانی سیدی حسن محبی و محبوبی مشرقی مرشدی مولائی صدیق وقت زمانہ حضرت والا سید عشرت زمین میں ساور متوجہ کے اشعار چشمی سے چشم ساخی سے ہے مستی میں اللہ रस्क के سے تم سے میری سے میری فرماتی میں انگور یعنی شراب کی مستی شراب کا نشہ تو تھوڑا سا سر کا پلا دو تو زائل ہو جاتا نشہ سارا حرم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی مستی ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی کوئی دولت اور کوئی طاقت ایسی نہیں حتیٰ تلواروں سے بھی اللہ کی محبت کا نشہ نہیں کرتا میں <T blij Sonic> <AS Office> <ede unaga> go mm -hmm. اور پو اور, اور کچھ بھی تو پڑی نہیں بتی اب اتر تی نہیں بتی want uh -huh. دل سے دل شو میں نہیں سستی میری میں دشو میں نہیں سستی میری بادے کو کو چو کر تجھے جاو رش کے پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ بہت سے احباب جو حضرت والا کے ساتھ آئے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے حضرت والا کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں فجح کی نماز کے بعد حضرت والا کے کمرے میں جمع ہو گئے دوران گفتگو فخری فی عبادی کے عظیم الشان علوم حضرت والا نے بیان فرمائے جو یہاں نقل کیے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے فر پلی فیڑی بازی جنتی پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں جانا ارشاد فرمایا کہ جنت کی روح فر پلی فی اڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خالحین متقین بندوں میں داخل ہو جاؤ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو انسان میں مزہ آتا ہے اگر اسی کمرے میں ایک آدمی کو اکیلا ڈال دیجیے اور چاہے پھر کتنا ہی کیلا کھلائیے اکیلا ڈال دیجیے اور چاہے پھر کتنا ہی کیلا کھلائیے اس کو گھبراہٹ اور وحشت ہوگی دن کٹنے مشکل ہو جائیں گے نیک بندے اگر مل جائیں تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے سے پہلے فرمایا فتخلی سی بڑی بات میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ یہ جنت کی نعمت ہے لیکن دنیا میں بھی جس کو نیک بندے مل جائے اس کو جنت کا مزہ اللہ تعالی یہی بھیج دیتے ہیں اگر جنت میں کھانے پینے کو سب مل جائے لیکن انسان اکیلا رہے تو گھبرا جائے گا جیسے دنیا ہی میں اگر کسی مکان میں کھانے پینے کو سب چیزیں ہوں اور کوئی نہ ہو آدمی اکیلا ہو تو اس کو گھبراہٹ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بات میں فنغلی کو مقدم فرمایا کہ پہلے میرے خاص بندوں میں بیٹھولی جنت جننت کو بعد میں بیان فرمایا سمجھ لو کہ اللہ کے نیک بندوں میں بیٹھنا جنت کی نعمت ہے اور جنت سے افضل ہے اور فن خلی عبادی نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کے پاس جاؤ بلکہ فرمایا فخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ یعنی سر سے پیر تک دل اور جان اور جسم سب لے جاؤ دخول کی دو قسمیں ہیں دو تام اور دو ناقص تام یہ ہے کہ جسم دل اور جان سب داخل ہو جائے اور ناقص یہ ہے کہ جسم داخل ہو اور دل کہیں اور ہو اللہ تعالیٰ کے اس انداز بیان پر قربان ہو جائے تب بھی ہمیں नहीं نہیں ہو سکتا فد پلی کی عبادی فرمایا چونکہ ضرور مضروف کو بالکل کھیل لیتا ہے اللہ والوں کے ضرب میں تمہارے قلب اور جسم و جان کا مضرور بالکل سبحان اللہ اس کے بعد ود پلی جنتی ہے اور جنت کی نعمت خالص ہے وہاں کوئی علم اور رنج بند نہیں ہو جنت خالص راحت ہوگی تو خالص راحت میں پہلی راحت اللہ تعالی نے یہی بیان کی پگ پھلی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ تم کو بہت آرام ملے گا کیونکہ ان کے پاس آرام جہاں ہے یعنی اللہ ہے سبحان اللہ فرمایا کہ پگ پلی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ تم کو بہت آرام ملے گا کیوں کہ ان کے پاس آرام جہاں ہے وہ اپنے دل میں خالق کو لیے ہوئے ہیں اس لیے ان کے پاس تم کو مکمل اور بے نسل آرام ملے گا اس لیے جسم سے دل سے روح سے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ خالی جسم نہ لے جاؤ کہ بیٹھے تو ہو اللہ والوں کے پاس اور دل ہوئے میں لگا ہوا ہے اس لیے فخری کی عبادی ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ ماں جسم و دل اور روح کے اور جنت میں یہ خود بخود ہوگا اللہ کے خاص بندوں کی ملاقات میں پورے وغیرہ یاد نہ رہیں گی کی کیونکہ ان کے پاس اللہ ہے جو خال قور ہے یعنی طبیعت میں یہ خیال نہ ہے کہ کا ہے خوروں کو چھوڑ کے اللہ علو کے پاس بیٹھے لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں چونکہ اللہ ہوگا خال قور ہوگا اس لیے خود بخود جو بڑھیا چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی آتی ہے وہاں سب فرق واضح ہو جائے گا اللہ کے خاص بندوں کی ملاقات میں ہولیں وغیرہ یاد نہ رہیں گی کیوں کہ ان کے پاس اللہ ہے جو خالق حل ہے جو جنت کی تمام نعمتوں کا خالق ہے بس اللہ والوں کے پاس خالق جنت ہے اس لیے پہلے ان کے پاس بیٹھو پھر بعد میں جنت میں جاؤ نعمتیں تمہارے بنائی ہے نعمتوں میں مجبوری بھی اللہ کا انعام ہے مگر فخر ہی مظاہرے سے بنا ہے اور مظاہرے میں حال اور استقبال دو زمانہ ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ احمد سے ملنے کے بعد پہلے جنت جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو کر احمد کی صحبت میں بار بار آئیں گے اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ حالن بھی اللہ والوں میں داخل ہو جاؤ اور مستقبل میں بھی ملتے رہو جنت سے اور بوروں سے استفادہ کرو پھر آ کر اہل اللہ سے ملو جنت میں بھی تم اہل اللہ سے مستغنی نہیں،, نہیں ہو سکتے سیزۂ مزاحب استمرار کا متقاضی ہے اللہ والوں کا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں ضروری ہے پر دنیا میں اہل اللہ سے جو مستغنی ہوگا اس کا دین سلامت نہ رہے گا دنیا میں اہل اللہ سے جو مستغنی ہوگا اس کا دین سلامت نہ رہے گا پدلیبادی کے بعد فرمایا ود قلی جنتی اس تقدم اور طاقت میں بہت علوم ہیں اللہ والوں کی ملاقات کو جنت پر مقدم فرمایا یعنی نعمتوں کا درجہ بعد میں ہے پہلے ان سے ملو جن کے دل میں نعمت دینے والا ہے میرے پہلے میرے خاص بندوں سے ملو ان کو مجھ سے نسبت ہے یعنی جنت کی نعمتیں بعد میں استعمال کرو پہلے میرے عاشقین سے ملو میں ان کے دل میں ہوں مطلب یہ ہوا کہ پہلے خالق جنت سے ملو پھر جنت میں جاؤ میرے خاص بندوں سے ملنا گویا مجھ سے ملنا ہے جب تم ان سے ملو گے تب تم کو جنت کا لطف زیادہ آئے گا منہی میں حقیقی جن کے دلوں میں ہے جب ان سے مل کر آؤ گے, تو نعمت کا مزہ اور پا جائے گا جنت کا مزہ اور پا جائے گا جنت کا مزہ موقوب ہے اللہ والوں کی ملاقات پر کیونکہ یہ میرے بندے ہیں دنیا میں بھی یہ میرے ہو کے رہے نہ نفس کے ہوئے نہ شیطان کے ہوئے ساری زندگی میرے بن کے رہے نفس و شیطان کی بات نہیں مانی پھر میں یا تفصیص کیوں نہ لگاؤں یعنی ساتھ اللہ نے تفصیصیاں لگا دیا کہ یہ میرے بندے ہیں پھر میں یا تفصیلیاں کیوں نہ لگاؤں ان کو کیوں نہ کہوں کہ ان کو کیوں نہ کہوں عبادی کہ بادی یہ میرے ہیں ورنہ فخری عبادت فرما دیتے کہ جاؤ بندوں میں بیٹھو نہیں عبادی فرمایا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں یہ دنیا میں بھی میرے ہو کے رہے مجھ پر قربان رہے جسم سے جان سے ہر سانس سے جبکہ ان کو تقاضے گناہ کے بھی آتے تھے لیکن گناہوں کے تقاضوں پر صبر کیا فعل ہمارا خدو ہم نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی پیدا کیا تھا اور تقویٰ کا مادہ بھی پیدا کیا تھا مگر انہوں نے تقویٰ کے مادے پر عمل کیا نافرمانی کے مادہ پر صبر کیا گناہوں کے تقاضے تو ان کو رہے مگر ان پر صبر کیا اور تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کیا یہ ہمارے من کے رہے اگر کبھی غلطی بھی ہو گئی تو توبہ سے اس کی تلاشی کی دل سے توبہ کی اللہ کے حضور میں کلیجا رکھ دیا اور خون کے آنسو بہار مولانا ڈوبی نے فرمایا کہ آنسو اصل میں جگر کا خون ہے مگر خدا کے خوف سے پانی بن گیا در مناجاتم بکی ہونے جگر اے دنیا والو میرے آلو میں میرے جگر کا خون دیکھ لو میری مناجات خالی زبانی نہیں ہے میری آہوں میں میری دعاؤں میں میرے جگر کا خون دیکھ لو تو فرقی باغی میں اللہ تعالی نے بہت فائدے رکھے ہیں پہلے اپنے خاص بندوں سے ملایا تاکہ جنت کی نعمتوں میں بندے کریں کہیں ایسا مشغول ملغ... نہ ہو جائیں کہ نعمت دینے والے کو بھول جائیں اس لیے پہلے میرے خاص بندوں میں جاؤ جو اللہ کو دل, دل میں لیے ہوئے ہیں وہ جنت میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو مزید یقین آ جائے گا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ جنت اور جنت کی نعمتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں اس لیے پہلے اپنے خاص بندوں سے ملاقات کرائی تاکہ اہل جنت کا ایمان اور تعلق ماللہ اور مضبوط ہو جائے اور جنت کی نعمتوں پر اللہ کی یاد بدل جائے اتم غالب ہو جائے اور جنت کی نعمتوں میں مشغولی مجھول پر شکر نعمت کی توفیق بدل جائے جتم یعنی سب سے زیادہ حاصل ہو اور میں ان کو بدل جائے جہم یاد رہوں کہ یہ جنت میرے اللہ نے دی جی ہے اللہ والوں کے پاس رہنے سے اللہ یاد آتا ہے تو بکلی کی ابادی سے اللہ تعالی نے پہلے اپنی یاد دلائی کہ پہلے مجھ کو یاد کرو پھر میری نعمت کو یا استعمال کرو میری نعمت کے استعمال کرنے کا پورا مزہ اس وقت آئے گا جب میرا تصور بھی رہے گا کہ میرے اللہ نے اس کو دیا ہے یہی وجہ ہے نے فرمایا تھا کہ عارفین جب کچھ کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہر وقت اس،, اس تصور میں مست رہتے ہیں کہ یہ از، از میرے اللہ نے دیا ہے اور پھر جس،, جس ہاتھ سے نوالا بناتے ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے کسی کی طاقت سے میں کھا رہا ہوں اللہ اللہ کے ہاتھ سے کھا کر نب وہ جو دنیا دار ہے اس کو تو لذت کا نام بھی نہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہر نعمت اتنی لذیذ معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ چٹائی پہ چٹنی روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں ان کو میں بریانی سے بڑھ کے مزہ آتا ہے جب میرا تصور بھی رہے گا کہ میرے اللہ نے اس کو دیا ہے یہ بورے میرے اللہ نے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں یہ محل باغات اور نہریں سب اللہ نے دی ہیں معلوم ہوا کہ اپنے صالحین مستقیم بندوں کی ملاقات اس لیے کرائی کہ ان کی صحبت سے اللہ کی محبت بدرجۂ ردم حاصل ہوگی تب جنت کی نعمت کی قدر بھی ہوگی جنت جنتی نعمت دینے والے کی محبت ہوگی جتنی دینے والے کی جتنی نعمت دینے والے کی محبت ہوگی اتنی ہی نعمت کی لذت بڑھ جائے گی جتنی نعمت دینے والے کی یعنی اللہ کی محبت ہوگی اتنی ہی نعمت کی لذت بڑھ جائے گی اگر کوئی دشمن دعوت کر دے تو اس کے کھانے میں مزہ آئے گا اور اگر دوست دعوت کر دے تو اس کی دعوت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں اور اگر کوئی بہت ہی گہرا دوست دعوت کر دے تو گہرا مزہ آئے گا تو اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالی کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی اتنا ہی جنت کا مزہ اور زیادہ فاروبلی کی ایک بات یعنی جنت کا مزہ بھی جنت میں جا کر بھی سب سے زیادہ مزہ اس کو آئے گا جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی حاصل ہوگی بس یہی دنیا ہے معرفت اور محبت حاصل کرنے کی جہاں کے آگ بند ہوئی اس کے بعد محبت اور معرفت کا تو رجسٹر بالکل بند ہو جائے گا صدقہ جاریہ ثواب تو پہنچتا رہے گا جو اس کی اولاد یہ دوسرے لوگ اس کے لیے کریں گے لیکن معرفت اور محبت جتنی حاصل کر گی اس کے بعد جو ہے اتنی جائے گی اس کے بعد رجسٹر معرفت اور محبت کا رجسٹر بند ہو گیا اب جنت میں جائے گا گا گا بھی آئے آئے لیکن اتنا ہی جتنی محبت اللہ کی دنیا میں حاصل کی ہوگی فنخی بادی کا ایک راز یہ ہے کہ جنت میں اہم اللہ کی صحبت سے جنتیوں کی معرفت اور محبت الہیہ میں اضافہ ہوگا اور جنت کا لطف بڑھ جائے گا جب وہاں جی سمان اللہ کہ وہاں جنت میں بھی رجسٹر بند نہیں ہوا جنت میں بھی اہل اللہ کی صوبت سے جنتیوں کی معرفت اور محبت علاحیہ میں اضافہ ہوگا سبحان اللہ اور جنت کا لطف بڑھ جائے گا تصور کیجیے کہ گھر میں کوئی نہ ہو اور سب نعمتیں ہوں بریانی بھی ہو پلاؤ بھی ہو کباب بھی ہو قورمہ بھی ہو پھل بھی ہو کیلا بھی ہو لیکن یہ اکیلا ہو گھر میں کوئی اور فرق نہ ہو تو گھبرا جائے گا اسی لیے ہمارا نام اللہ نے انسان رکھا ہے کیونکہ انسان انس سے ہے انس نانی محبت اس لیے انسان کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو جہاں اس سے بات کرنے والا کوئی نہ ہو تو وحشت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کی رعایت فرمائی اور جنت میں بھی اکیلا نہیں رکھا بلکہ پہلے اپنے خاص بندوں سے ملنے کا حکم دیا کیونکہ اگر جنت میں تمام نعمتیں ہوتی لیکن میرے بندے نہ ہوتے تو تم گھبرا جاتے اس لیے پہلے میرے خاص بندوں سے ملو پھر جنت کی نعمتیں بھی استعمال یہ عجیب بات بھائی ہوا اب خود ہی بازی ایک راض یہ ہے کہ جنت میں ہے کی صحبت سے جنتیوں کی مارفت محبت علاحیہ میں اضافہ ہوگا بات